محمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود پاک کر لیں ہم دو سلاب کے بعد موضوع سامع عین کے رام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محامدو محاسن و مکاری صرف اور صرف اللہ وق لا شریف کے لیے ہے حضرت محترم آج الحمدللہ سورہ نعام مکمل ہوئی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیس رکو تھے جس کے الحمدللہ للہ آج کی تراوی میں مکمل تلاوت کی گئی جو ہم تمام نے سماج کی دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری اس تراوی ہمارے روزوں ہماری حاضری کو مبارکہ میں قبول فرما حضرات گرامی اس سورہ مبارکہ کا مضمون کیونکہ دراصل یہ سورہ مبارکہ مکی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ایک مضمون میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں گودشتہ درس پران بھی میں نے ارض کیا تھا اگر وہ آپ کے ذہن میں رکھا رہے گا تو مکی اور مدنی صورتوں کو سمجھنے کی اچھی خاصی تمیز پیدا ہو سکتی ہے دراصل مکت المکرمہ وہاں پر ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر مشرقین اور کفاروں کا غلبہ تھا وہاں پر نہ تو کوئی اہل کتاب تھا اور نہ ہی کوئی مسلمان تھا سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دین کی تبلیغ فرمائی تو سرکار تنہ تنہا تھی تو اس لیے مکہ مکرمہ کے اندر جتنی بھی صورت نازل ہوئی اس میں شرک کی تردید توحید کا بیان شرک کی تردید توحید کا بیان اور اس میں اللہ رب العزت کی الوہیت اور شرک کے قلعے کو کما کیا گیا اور جتنی مدنی صورتیں ہیں تو مدین شریف میں دو گروپ تھے ایک یہودی اور ایک منافق یہودی اہل کتاب تھے جو اپنے آپ کو مومن شمار کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان رجانا چاہتے تھے کہ ہم بھی توحید ماننے والے ہیں اور ہم جنت کے اندر جائیں گے اور دوسری طرف منافقین جنہوں نے آغوش سے مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی اور حضرات رات گرانی وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے ایمانوں پر ضرب لگایا کرتے تھے تو مدنی صورتوں کے اندر دو لوگوں کا رد کیا گیا ایک تو یہودیوں کے فاصل عقائق رد کیا گیا اور منافقین جو اپنے نفاق کو لوگوں کے اندر منتقل کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے ایک ایک پول کو مدنی صورتوں کے اندر کھول دیا اور آج کی جو سورہ مبارکہ میں نے عرض کی کہ جو سر انعام آج اس کا تتمہ ہوا یہ سورہ مبارکہ مکی ہے سرکار والم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو تو یہ علم ہے کہ سرکار نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ ایسی جگہ تھی گویا کہ جتنی آبادی جتنے گھروں پر مشتمل تھی تقریباً سارے کے سارے مسرک تھے اور کفار کا ایک لحاظ نرغے کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اب سب سے پہلے توحید کے پیغام کو بلند فرمایا جب یہ سورہ مبارکہ حضرات گرامی نازل ہوئی اس کی ترائی صورتیں توحید کی دلالت توحید کے مقام توحید کی نشانی توحید کے پیغام کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتی ہے کیونکہ دراصل اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور تین سو ساٹھ بت بنا رکھے تھے سفر و حدر کے ساتھ۔ سفر میں جا رہے تو ان کا بت الگ ہوتا تھا جو گھر میں پڑا ہوا بت الگ ہوتا تھا تو ان بتوں کے اللہ رب العزت نے یہاں پر تبدیل سمائی ہے جس طرح اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ کفار نفسیاتی طور پر اس طرح کنڈم قوم تھی کہ جب وہ سفر کیا کرتے تھے تو اپنے لیے بت بنا لیا کرتے تھے تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آٹے کا بت ساتھ میں لے جاتے اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب آٹے کا بت ساتھ لے کر نکلے تو ہوا ایسا کہ مال و اسباب سارے ختم ہو گئے مال و متاح سارا ختم ہو گیا کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اب بس تھا آٹے کا اب لوگوں کی نظر پڑی بھج کے اوپر اب کیا ہوا رات گرامی ایک ٹانگ وہاں سے نکال دی گئی تو کہا جناب بڑ تو باقی ہے ایک ٹانگ باقی دو ہاتھ باقی ہے سر باقی ہے تو اس کی پوجا ہو سکتی ہے ایک ٹانگ کی روٹی بن گئی اب سفر جاری رہا پھر بھوک لگی اب کیا کیا جائے جناب تو دوسری ٹانگ نکال دی گئی اب پھر اس وقت کا کھانا تیار ہوا تھوڑا وقت پھر گزرا تھوڑا ترامی پھر ہاتھ نکال دی الگ پھر سر نکال دیا گیا الگ پورا گویا کے جس کو عبادت کے لیے اس محبوت سے چٹ کر حضرت اگرامی گویا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کفار نفسیاتی طور پر اس قدر گویا کہ کنڈم ہو چکے تھے ان کی نفسیات ایک من غلط اور ایک من غلط عقائد کے تحت دفن ہو گئی تھی حضرات اگرانی کو اس سورہ مبارکہ کرنا اللہ رب العزت نے ان کے فاسد عقائد کا گویا کہ واضح انداز میں رد فرما دیا اور دلائل توحید کو بڑے واب انداز اس میں بیان کیا گیا اور یہ اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ اسلام نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا کہ ہم نے اپنے دین کو زبردستی کسی کے اندر داخل نہیں کیا ہم نے اپنے دین کو یہ نہیں کیا کہ زبردستی کسی کو پر مسلط کر دیا جائے بلکہ دین متی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بنیاد عقائد توحید ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل فکر کو یہ فکر دی ہے اور اسی عقل کو یہ عقل دی ہے کہ کیا تم یہ شمس اور قمر کو نہیں دیکھتے اس کی کس بات پر کر رہی ہے یہ کھلکھلاتے چل ہوئے کھیت اس کی شاد شادابیاں کس بات پر تلاش کر رہی ہے رنگا رنگ پھول یہ اس کی محک کس بات پر دلالت کر رہی ہے اور یہ جاتے ہیں اور جس سے ایک ایسا پانیت کر رہی ہے رات کا آنا دن کا چلے جانا یہ نظام کائنات کو چلانا یہ کس بات کی دلال کر رہی ہے حضرات قرآن نے ان اہل فکر کو فکر دلائی کہ یہ ساری چیزوں سے اگر تم پوچھو گے تو یہ یہی کہے گی کہ ہمارے پیچھے اگر کسی مشیت کا راز ہے تو وہ دھولا شریف ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے پورے عالم کو مارے وجود میں لایا اور یہ گویا کہ عالم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ اس کی علامتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی پہچان اور اس کی معرفت کو گویا سے حاصل کر سکتا ہے یہاں سے فوکا نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ کوئی شخص ایسا ہے جس تک دین کی بات نہیں پہنچی تو آیا وہ بندہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مشرق نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا کیونکہ انسان کے پاس وہ ایسے دور میں پیدا ہوا کہ جس وقت کسی نبی کی تعلیم باقی نہیں تھی اور اس دور میں کوئی نبی نہیں آیا گویا کہ پہاڑ پر آباد تھا اور اس تک کوئی پیغام بھی نہیں پہنچا تو امام اعظم فرماتے ہیں پھر بھی اس پر عقیدہ توحید لانا فرض ہے اس لیے کہ جب اسے انسان ہے اسے اتنی عقل تو ہے کہ جس پہاڑ پر بیٹھا ہو اس کا بنانے والا تو کوئی ہے جس آسمان کی چھتری کے نیچے میں بیٹھا ہوں تو اس آسمان کا بنانے والا کوئی ہے یہ ٹائم کا سورج نکلتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے چاند نکلتا ہے چاند غروب ہو جاتا ہے رات کی کالی چادر چھا جاتی ہے پھر اس کا سینا چاک ہو کر دن کی روشنی نکل ہے تو آیا اس نظام کو مسخر کرنے والی کوئی ذات تو ہے تو حضرات جانی اس عقیدے کا رکھنا دو کہ عقیدہ فرضیت کے طور مسلمانوں کے اندر نافذ کیا گیا کہ یہ تمام شبائی اور یہ تمام دلائل اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی ذات کی مشیت موجود ہے جو پورے عالم کو چلا رہی ہے ایک بات دوسری بات اس آئےت کریمہ میں اور اس سورہ مبارکہ کے فلسفیوں کا یونان کے فلسفے کا بڑے واضح انداز میں رت کیا گیا وہ اس طرح کہ ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ذات قدیم ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ذات قدیم نہیں ہے قدیم سے مراد یہ سمجھ لیجئے قدیم سے مراد پرانا مت سمجھیے قدیم سے مراد یہ سمجھیے کہ جس کی ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں یعنی جس کی ابتدائی نہیں ہے تو جس کی ابتدائی نہیں ہے تو وہ ہمیشہ سے ہے کیونکہ ابتدا تو اس کی ہوتی جو پہلے نہیں ہوتا بعد میں اس کی ابتدا رکھی جاتی ہے اور انتہا اس کی ہوتی جو بعد میں نہیں جو گویا کہ ابھی ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کا وجود نہیں ہوتا تو قدیم سے مراد کہ جس ذات کی ابتدا اور انتہا نہیں وہ اللہ کی فلسفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ عالم جو ہے یہ دنیا یہ قدیم ہے اور وہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ یہ قدیم ہے اور یہ قدیم ہے لہذا النا بھی قدیم تو مسلمانوں نے اس کا جواب بڑے پیارے انداز میں خصوصاً اللہ رب العزت نے فلسفیوں کو قلعہ کما کرنے کے لیے اسلام کو ایک ایک حضرت اگرامی حسین فرزندوں سے نوازا ہے جس طرح کہ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام فخر نبی رحمت اللہ علیہ یہ ایسے اپنے وقت کے فلسفی گزرے ہیں حضرت ارمی کے بڑے بڑے یونان کے فلسفیوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے تو امام فخر البی رحمت اللہ علیہ نے کا بڑا پیارا جواب دیا اور امام غزالی بلکہ تمام جو مسلمان فلسفی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے جو قدیم ہوتا ہے اس میں فرق کبھی نہیں آتا اس کے مزاج میں کبھی چینجنگ نہیں آتی اس کی صورت میں کبھی چینجنگ نہیں آتی اس کی اس کا مزاج اس اس کی صورت اس کی حرکت ایک طریقے کی ہوتی ہے اور جس کی حرکت کچھ دیر پہلے کیسی تھی کچھ دیر بعد کیسی ہو جب اب مثال کے طور پر ایک آدمی چل رہا ہے وہ چلتے چلتے رک گیا تو چلنے والی جو حرکت تھی وہ تو ختم ہو گئی نا اب وہ رک گیا تو اب یہ حرکت پائی گئی پتہ چلا اس کی وہ صفت ختم ہو گئی یہ بچ گئی اور قدیم ذات وہ ہوتی جس کی ساری صفت قائم رہے قدیم ذات اس کو کہتے ہیں جس کی ساری صفتیں قائم رہے اس آپ کے سامنے بھی کہ سورج نکلتا ہے تو بالکل اپنی گویا کہ تابانی اور درخشانیوں کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی وہ صفت کا زمال ہو جاتا ہے اور وہ صفت ختم ہو جاتی ہے پتا چلا یہ ایک صفت پر برقرار نہیں اور جو ایک صفت پر برقرار نہ رہ سکے وہ مخلوق ہے اور جو ایک حال میں برقرار رہ سکے وہ خدا ہے تو اس کا مسلمانوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے کہ آلم کو قدیم کہا جائے تو چاہیے تھا کہ یہ آلم ایک حال پر رہتا لیکن آلم کا نظام ہی کچھ اور ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی رات ہو جاتی ہے کبھی دن ہو جاتی ہے تو ہر چیز جو متغیر ہوتی ہے متغیر ہونے والی چیز حادث ہوتی ہے یعنی فنا ہونے والی اور فنا ہونے والا وجود خدا کا نہیں ہوتا فنا ہونے والا وجود خدا کا نہیں ہوتا اور جس ذات میں تغیر نہ پایا جائے جس ذات میں تبدیلی نہ پائے جائے وہ ذات قدیم ہوتی ہے اور قدیم ذات لوہیت رنگ کی ہوتی ہے لہٰذا قرآن نے اس فلسفے کو بیان دیا کہ رب کی صفت کو کبھی زبان نہیں ہے رب کے ارادے پر کبھی زبان نہیں ہے رب کے اختیار پر کبھی زبان نہیں ہے وہ جس قدیم استقامت اور استقلال جس ذات ذات پر ہے ہے اس کی ذات ہے اس کی میں تغیر, نہیں آ سکتا اور جس ذات تغیر آئے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا تو یہ عالم جس کو ہم آنکھ کھول کر عقل والے دیکھتے ہیں کہ دن میں نہ جانے سال میں کتنے اس میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں مہینے میں کتنے تغیرات پیدا ہوتے ہیں دن میں کتنے تغیرات پیدا, تغیر پیدا ہوتے ہیں تو جس عالم میں اس قدر تک پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرات گرانی ہم اس کو خدا العیاض باللہ کس طرح کہہ سکتے ہیں یا اس ذات کے وجود کو ہم قدیم الایاز باللہ کس طرح گنوا سکتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے اور عشور مبارکان ابتداء تو توحید کے پیغام کو اس انداز میں بڑے واضح انداز میں اہل فکر اور اہل عقل کے ذہن میں ڈالا کہ کچھ تو سوچو کچھ تو فکر کرو اور حضرات گرانی جنہوں نے سوچا اور جنہوں نے فکر کیا وہ ایمان والے ہو گئے اور جو صرف ہر دھرنی پر اڑے رہے حضرات گویا کہ نہیں ہوا ایک دفعہ درود کے پاس سمجھ لیجیے اب میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ کا مکھی ہے اور پھر بتاؤں گا جب سرکار کسی کو خطاب کرتے ہیں نا تو اگر مکھی ہے تو مقابل ہوگا کافر مدنی ہے تو مخالف ہوگا منافق یہ یہودی یہ آپ یاد رکھیے گا اور جہاں پر مسلمان مخاطب ہوگا تو آیت کا طرز ہی اور ہوتا ہے یا یادین عام یادین عام تو وہاں سے بالکل مخاطب بندہ پڑھنے کے ساتھ اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر جس سے خطاب کیا جا رہا ہے نہ تو یہاں سے کافر مراد ہے نہ منافق مراد ہے نہ یہودی مراد ہے بلکہ مسلمان کی گویا کہ ذات مراد ہے تو یہاں پر جو سورہ مبارکہ کا کاج درد دیا جا رہا سورہ انعام یہ مکی ہے اس میں کافروں نے سرکار کے اخراط کے سامنے بے شمار شرطیں پیدا کر دی کہ چلو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کچھ دلیلیں چاہیے آپ ایسا کریں یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں اب فضول سوالات جس کا دعوی سرکار نے نہیں کیا سرکار کا دعویٰ تھا اللہ ایک ہے تو چاہیے تھا کہ سرکار سے یہ دلیلیں پوچھی جاتی کیونکہ بندہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل اسی کے مطابق ہوتی ہے اور دعوی کچھ اور ہو دلیل کچھ اور ہو تو یہ مناظرے کا قاعدہ ہے کہ ادا جال اہتمال ہو بطر الدالو جب دعوے اور دلیل کے درمیان اعتماد آ جاتا ہے تو استدلال گویا کہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے تو سرکار کا دعویٰ نبی ہونے کا تھا سرکار کا دعویٰ تھا کہ اللہ رب العزت ایک ہے تو چاہیے تھا کہ سرکار غالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل طلب کی جاتی لیکن سرکار سے آپ کے دعوے کی دلیل نہیں طلب کی گئی بلکہ فضول سوارات کیے گئے اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہم پر پتھر برسوا دیجیے اگر آپ نبی ہیں تو پہاڑ سونے کا بنا دیجیے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ نبی ہیں تو یہ نہریں دودھ کی بنا دیجیے اگر آپ نبی ہیں تو یہ نہریں شہد کی بنا دیجیے اگر آپ نبی ہیں تو اس صحرا اور دشت کو برا کے سر شاداب بنا دیجیے تو ایسے فضول سوالات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو منصب نبوت کے ہنس کر تھے منصب نبوت تھے سے کر تھے وہ من گخت والا سردار علی صلاح السلام کی طرف جب گزار کیے گئے پھینکے گئے تو حضرات گرانی قرآن اتر گئی اور اللہ نے فرما دیا محبوب آپ اعلان کر دو اللہ عقول رقم ان میں کوئی اس بات کا دعوی ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزان ہیں ولا عم الغیب اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بازار پہ خود غیر جان لیتا ہوں ولا عقول ملک اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں چونکہ وہ کہتے تھے آپ کیسے نبی ہیں آپ شادی بھی کرتے ہیں آپ کھانا پینا بھی کھاتے ہیں آپ چلتے بھی ہیں تو آپ کیسے نبی ہیں تو سرکار نے فرما دیا کہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے میں نے تو انسان ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو انسان ہوگا وہ کھائے گا پیے گا چلے گا پھرے گا شادی کرے گا اولاد اس کی ہوگی تو جب میرا دعویٰ گویا کہ میری دلیل کے خلاف ہی نہیں ہے تو مجھ پر ایسے اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن قیادت اتار دی کہ حبیب آپ ان تینوں باتوں کا رد کر دیں آپ کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے ذاتی خزانے نہیں کہ میں بغیر اس کی اجازت کے کچھ بھی کرتا رہوں ایک بات میرے پاس ذاتی غیب جاننے کا کوئی آلہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے غیب جان لوں ہاں جب اللہ بتاتا ہے تو میں جان لیتا ہوں تیسری بات فرمائی کوئی میں فرشتہ نہیں ہوں کہ جناب میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں یا انسانوں کتنا نہیں رہوں گا اور آگے جباب دے دیا میں یوں ہائی رہی ہاں میں اس بات کی اقتبا کرتا ہوں جس کا رب میری طرف وہی کرتا ہے جس کا رب میری طرف وہی کرتا ہے میں اس بات کی تباہ کرتا ہوں اس کا مفہوم میرے خیال میں آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ آج کیوں افری یہاں سے بعض کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ السلام کی اختیار اور علم غیب کی نفی ہو گئی کیونکہ دیکھیے سرکار کہتے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں لیکن میں نے بڑے پیارے اور ایماندارہ انداز میں آپ کو بتایا کہ سرکار نے یہاں آپ پر اپنے علم غیب کی نہیں بلکہ فرمایا بذاب خود میں کچھ نہیں جانتا اور آگے جواب دے دیا ہاں وہ بات جانتا ہوں جو اللہ وہی کرتا ہے اور کل یہ گزر چکا ہے وہ کا علمکن تعلم کہ محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سب وہی کے ذریعے سکھا دیا تو سرکار تو ہمارے تو عقیدہ ہے کہ سرکار جو جانتے ہیں وہ وہی کے ذریعے جانتے ہیں وہی کے بغیر بغیر بتائے سرکار السلام کا علم نہیں یہ سارے مسلمانوں کا خزاک عقیدہ ہے ایک بات اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیر جان لوں تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب آپ نے یہاں پر خود کا معنی کیوں کیا ذاتی میں غیب کا معنی کیوں کیا تو میں نے کہا اس لیے میں نے کیا تاکہ قرآن کی آیتیں آپس میں لڑ نہ جائے کیونکہ دیکھیے یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تم کہو اگر اس معنی کو عام رکھا جائے اے محبوب تم کہو میرے پاس غیب کی خبریں نہیں میں غیب نہیں جانتا تو کچھ آگے چل کر تو اللہ خود فرماتا محبوب کہہ دو غیر بے زنیم میں غیر بتانے میں کنجوسی بھی نہیں کرتا تو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ غیر بھی نہیں ہے اور ایک طرح کہا جا رہا ہے کہ غیر بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا اب دونوں محمود مزائر متضاد ہو جائیں گے نا تو فرق کیا ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی اس سے پہلے درس گزرا ہے کہ, غیب اللہ یج اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیر کی باتیں بتاتا رہے بلکہ اللہ جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اس کو غیر بتا دیتا ہے سرے جن کی آتے الغیب فلا اللہ فلاح مر رسول اللہ غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب کی باتیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اللہ منی قبام رسول لیکن جس رسول پر راضی ہو جائے اسے بتا دیتا ہے تو اب دیکھیے تین آیتیں میں نے پڑھی اور یہ آیتیں کہ میں غیب نہیں جانتا تو مسلمان ہے مومن ہے ہمیں چاہیے کہ قرآن میں تدبیک ہے اور تدبیق میں نے نہیں کی آئیے میں واضح محفوظ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تدبیر مفسرین نے اور صحابہ کے دور سے چلی آئی ہے کہ جناب یہاں پر جس علم غیر کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں جانتا اور جو تین آیاتیں میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں میں غیب کی بطا باتیں بتانے کنجوس نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جب مجھے غیب بتاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان خود میں کچھ نہیں جانتا اللہ مجھے بتاتا ہے تو میں کے بتا دیتا ہوں اچھا جناب اب یہاں پر سرکار علیہ السلاح السلام نے دو چیزوں کی نفی کی ہے ایک میرے پاس خزانے نہیں توجہ رکھیے گا اور ایک میرے پاس علم غیب نہیں ذاتی چیزیں میرے پاس یہ نہیں حالانکہ سرکار کے پاس تو کچھ بھی ذاتی نہیں تھا ہمارے مخالفین کہتے ہیں اگر یہاں پر ذاتی کا مانا کیا جائے تو سرکار کے پاس ذاتی چیز کیا تھی سرکار کا جسم بھی ذاتی نہیں تھا وہ بھی تو اتائی تھا تو سرکار کا علم بھی اتائی سرکار کا گویا کہ جو اختیارات ہیں وہ بھی اتائی تو یہاں پر دراصل سرکار کے پاس کچھ ذاتی تھا نہیں تو ذاتی کی نفی کیوں کرتے اعتراض قائم کیا جاتا ہے جب سرکار کے پاس کچھ جاتی تھا نہیں تو ذاتی کی نفی کیوں کی جاتی ہے پتا چلا اٹائی تھا اسی کی تو نفی کی گئی ہے ہم نے کہا نہیں نہیں قرآن کو زبردستی اپنے ماموں میں مت ٹھوسو اس کو شاخ و شباق سے دیکھو مفسرین کی تفصیل سے دیکھو جب تو قرآن کہتا ہے کہ میں ایسا کلام نہیں جو تمہارے ذہن میں اتر جاؤں یہ ظلم بھی کثیرا ہوں وہ یہاں بھی کثیرہ میرے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں میرے پڑھنے والے ہدایت بھی آتے ہیں اور جو ہدایت چاہتا ہے ذکر ان کم تم لاتا وہ میرے ترجمے کو میرے مفہوم کو میرے ماہروں سے پوچھو جو میرے ماہر ہیں ان سے پوچھو حضرات گرامی ہر مکتبہ فکر کے نزدیک پڑھائی جانے والی مستند تفسیر کی کتاب قاضی بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفصیل بیدابی جو ہر اہل تشریح تک پڑھاتے ہیں تفصیر بیضاوی شریف تفسیر بیضاوی شریف کے اندر باوے انداز میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب تو کہتے علیہ جب تک مجھ پر بحی نہ کی جائے میں نہیں جانتا جب تک مجھ پر بحی نہ کی جائے اور میں نہیں جانتا اس کے علاوہ مولانا نظام رحمت اللہ علیہ تفیر تفسیر اس میں وہ لکھتے لا آلم میں غیب نہیں جانتا اس کا کیا معنی ہے کہتے لا یعنی غیر ذاتی کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ارے میں جو جان رہا ہوں وہ تو اتائی ہے تو دیکھیے میں نے دو تفریح پیش کی ایک بات اور تیسرا جواب میں یہاں پر قائم کر دوں تاکہ اس سے کریمہ سے آگے اور جو آیت آئے اس میں تشریح کرنے کی اتنی ضرورت نہ پڑ سکے یہ جو اعتراض تھا کہ سرکار نے اپنے اوپر سے غیر کی اور اختیار کی کی. تو اس کا آسان سے جواب یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت میں آپ کو آپ کے جسم کی نفی نہیں کرائی گئی اس لیے اس لیے نہیں کرائی گئی حضرت اگرامی کیونکہ جسم اللہ اور بندے کے درمیان مشترک نہیں ہے جسم بندے کا خاصہ ہے جسم بندے کا خاصہ ہے علم علم اور اختیار یہ بندے کا خاصہ نہیں بلکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ بھی غیب جانتا ہے اور اللہ کے حدیب سے کہا گیا کہ آپ کہو میں بھی غیر جانتا ہوں تو اب دونوں میں غیر مشترک ہوا کہ نہیں ہوا اب جب تک آپ فرق نہیں کرو گے تو شرک لازم آئے گا فرق کیا ہو گیا وہ ذاتی جانتا ہے یا تائی جانتے ہیں وہ ذاتی جانتا ہے یا تائی جانتے ہیں تو اب دیکھیے دو چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہیں ایک اختیار اور ایک علم یہ میرا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے اٹھائیے تصویر کبھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدان دہا سبتر ربو ویت ویت کہ خدا ہونے کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے علم پر اور اختیار پر اور کہ جب حضرت علیہ السلام نے اپنا اختیار بتایا کہ میں مٹی سے پرندے زندے کرتا ہوں مٹی سے پرندے زندہ کرتا ہوں جب اختیار بتایا اور جب اپنا علم بتایا کہ با بِمَا وَمَا فِي اے میری نبوت کا انکار کرنے والو اے مجھے اپنی طرح سمجھنے والا سنو وہ انب بھی عمران جو گزر چکی ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھر میں چھپاتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں جب حضرت عیسیٰ نے اپنے اختیار اور علم دونوں کا اظہار کیا تو وہ لوگ حیران ہو گئے نہ تو علم ہمارا ایسا ہے اختیار ہمارا ایسا ہے نہ کسی انسان کو ایسا علم ملا نہ کسی انسان کو ایسا اختیار ملا ہو ہو اس کا مطلب عیسیٰ خدا ہے کیوں یہ دو چیزیں ربوبیت کا شبہ پیدا کرتی ہیں اور سرکار کے اختیارات اور آپ کا علم السلام سے کئی درجہ زیادہ تھا السلام میں تو صرف اپنے ایک علم کی جھڑک دکھائی کہ جو تم کھاتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں تو لوگ اس کو دیکھ کر اتنا مانوس ہو گئے کہ آپ کو خدا کہہ دیا اور آپ نے پرندے زندہ کیے تو اس اختیار کو دیکھ کر لوگوں نے آپ تو خدا دے کہہ دیا تو میرے موسا کے میرے آقا کے اختیارات تو ایسے ہیں کہ سرکار عرش پر کھڑے ہوتے ہیں آسمان چر چڑ کرتا ہے تو اس کو سنتے ہیں فرش پر کھڑے ہوتے ہیں تو عرش پر فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ساتوں آسمان ابودا شریف ساتو آتمان فرشتوں سے से ہوئے ہیں اور وہ سات سات و آتمان کے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں میرے صحابہ ان فرشتوں کے سجدوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں سجدے میں جتنا فاصلہ ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں تو دیکھ کے عیساء السلام کا صرف اتنا چھوٹا سے دعویٰ تھا لوگوں نے آپ کو خدا کہہ دیا میرے مصطفیٰ کا دعویٰ کتنا بڑا ہے ابھی سورج ڈوب چکا ہے دل میں خیال آیا مولا علی کی رواج انگلی اٹھائی چاند کا سینہ شک ہو گیا اس اختیار کو دیکھ کر اور مستفا کو خدا نہ کہتا اللہ نے فرما دیا محبوب اگر کوئی تجھے خدا کہے گا پھر نبوت کی ضرورت پڑ جائے گی عیسیٰ کو خدا کہا تو تربیت کری گئی حبیب اس سے پہلے کے لوگ تجھے خدا کہے تو کہہ دے نہ تو میرے پاس اختیار ہے نہ علم ہے اور جو میرے پاس اختیار ہے اس رب کا ہے میں خدا نہیں وہ رب ہے جس نے مجھے مالک بنایا ہے میرے پاس علم نہیں اس خدا کا علم ہے جس نے مجھے عطا فرمایا ہے تو یہاں تو سرکار کی شان ظاہر ہوتی ہے یہاں سے لوگ علم غیر کی نسی نکالتے ہیں اندازہ کیجیے حضرات کی گرانی. یہ ساری باتیں کس وجہ سے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیا میں نے یہ حوالہ اور یہ میں نے جو پوری تقریر کی ہے اس پر میرا چیلنج ہے اس میں ایک الفاظ بھی میرے نہیں ہے پوری میں نے تصویر قدیم کا خلاصہ پیش کیا ہے اگر اس بات سے میں کافر ہوتا ہوں تو فخر راضی پر بھی کفر کا ختمہ لگنا چاہیے اور فخر راضی اس عقیبے کو لکھنے کے بعد آج تقریباً ان کو گزر کر حضرات محتم تقریباً ایک ہزار کے کا قریب کاسا ہو رہا ہے اس کے باوجود ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بات لکھنے کے باوجود ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو میں نے مان لیا پھر میرا ایمان بھی ثابت کیونکہ میں نے ان کی نقل آگے بیان کی ہے تو حضرت گرامی آپ کی علم مرد فتح کو بیان کیا گیا اور بتا دیا گیا کیا میں تمہارے اشاروں پر تھوڑی چلوں گا کہ تم کہو تو پہاڑ سونے کا بنا دوں تو میں بنا دوں میں تمہارے اشاروں پر چلوں گا کہ میں گویا کہ دریا شہر کا بنا دوں میں جس کی تباہ کرتا ہوں ما یو ہائی وہ میرے رب کی وحی ہے اور جب تک میرا رب وہی نہیں کرتا میں نہ زبان نہیں کھولتا اور جب وہی کرتا ہے تو قیامت تک کی خبریں لیتا ہوں قیامت تک خبریں دیتا ہوں اور جب میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا میں نہ پتا تک نہیں ہلا سکتا اور جب میرا رب مجھے اجازت دیتا ہے تو پھر شان کیا ہوتی ہے میری شان تو درکن میرے ٹکڑوں پر پلنے والے علی کو دیکھو جس دروازے کو تقریباً چالیس چالیس جانور بڑے بڑے لائن لین شیڈتے تھے علی شیر خدا نے اس کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا تو فرمایا جب اللہ طاقت دیتا ہے تو میں نا, نوازا جاتا بھی ہوں اور نوازتا بھی ہوں اور جب اللہ اختیار دیتا ہے تو علم آتا بھی ہے اور اس کو بانٹتا بھی ہوں اور جب اللہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ تو پھر میں کہتا ہوں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں درو شریف پڑھ لیجئے لیجیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذرا توجہ رکھیے گا اس پر مختصر طور پر ارض کروں گا یہاں پر بڑے واضح انداز میں بیان کیے گئے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے بہت بڑے کاٹے تھے آپ نے مشرکوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیکھی اور آپ جب آپ کے علاقے کے بستی والے سارے بتوں کے میلے میں چلے گئے آپ گھر میں آئے اور دیکھا کہ یہ سب جا چکے ہیں آپ وہاں سے گئے مندر کے اندر بڑا کولڑا لیا اور سارے بوتوں کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد وہ بڑا لائن شہین بت تھا اس کے گلے میں پلا رکھ دیا اب سارے جو ہے کہ کافی بھاگتے ہوئے یہ کیا ہوگا کس نے توڑ دیا کہ جس کے گلے میں اس نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں پلایا ہے اس نے توڑا ہوگا اب سب کہنے لگے ابراہیم تم کیسی بات کرتے ہو یہ تو ہل بھی نہیں سکتا تو یہ توڑے گا کیسے تو کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں جو ہل نہیں سکتا تمہارا خدا کیسے ہوگا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو تمہاری بات نہیں سن سکتا جو بول نہیں سکتا وہ تمہارا خدا کیسا ہوگا تو حضرت ابراہیم علی نبین علیہ السلات شرک کے بہت بڑے قاطف تھے اور آپ نے توحید کے پیغام کو بڑے انداز میں بیان فرمایا ان کا شجرہ نفم سماج فرمائیے شاید آپ کو کہیں پر یہ ملے نا میں نے اس کو ذرا تحقیق کر کے نکالا ہے سوال فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے تاریخ کے ان کے والد كا نام تھا ناخوز نبی پشت میں جا كر آپ كا سلسلہ حضرت نو علیہ السلام سے مل جاتا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں تھے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی قصے بیان کیے گئے جس میں سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا نمرود کے دور میں تو یہ بہت تفصیلی قصہ ہے جس کو بیان کرنا ایک طویل وقت ہے میں یہاں سے جو علمی نکات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے دن کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ رشتے دار بھی بتوں کے پوجا کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا وہ از کال ابراہیم علی ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے کہا ایک بات یہاں پر ہے کیونکہ آزر جو تھا آپ کا چچا تھا اور وہ مشرک تھا لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کال ابراہیم علی ابھی ابراہیم نے اپنے والد سے کہا پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے معذ یہ اور اس آگ کو بہت زیادہ ہوا موجودی سامنے دی ہے اپنی کتاب میں یہ عجیب بات ہے دیکھیے الحمدللہ میرا پسینہ بھی گر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ساری جست مقام مصطفیٰ اور مقام نبوت پہ بلن کرنے میں میری یہ ساری سائی جو اس وقت میں آپ اور ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھی ایک بڑا کہ بڑا مقام ہے کہ آپ جو بیٹھے ہیں آپ ماشاءاللہ مقام نبوت سے محبت کرنے والے اور یہاں پر ان کی عظمتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ایک آدمی ہے جو شب و روز مقامی نقوت کو بلند کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور اس کو پہلانے کی کوشش کرتا ہے اس کا پرچار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور صفح ہے. افسوس ہے اس شخص پر جس کی بیس بیس سال کی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں نبی کے بات کو میں نبی کے ایسی تحقیق پر حضرات اکرام کے لیے اتنی گندی تحقیق کر کے بندہ ماگو پہنچے اور پہنچے تو مون کی کھا کر زمین پر گرے کیونکہ وہ اللہ والے ہیں اللہ تو فرماتا ان شرکن مشرق تو نجیش ہے اللہ جس کو کہے اس سے اپنے نبی کو کرے گا محکم تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ سلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تم بتوں کی پوجا مت کرو میں اس پر چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں پر اب کا لفظ تو آیا ہے لیکن اب کے لفظ سے خالی باپ کا مانا نہیں لیا جائے گا کیونکہ اب کا لفظ کوئی اردو زبان کا نہیں عربی زبان کا لفظ ہے اور اب کا مطلب صرف باپ کے لیے نہیں آتا یہ چچا کے لیے بھی آتا ہے دادا کے لیے بھی آتا ہے اورد کے لیے بھی آتا ہے میں قرآن ثابت کرتا ہوں کہ اب کا لفظ دیکھیے کن کن لوگوں کے لیے آتا ہے پہلے پارے کی آئے ہے اللہ حضرت یاقوب الموت جب حضرت یاقوب علیہ السلام کی اوپر موت آ گئی اپنے بیٹوں سے کہا با بی میرے باز غیر خدا کی عبادت مت کرنا پال ابد اللہ کا تو کے اولاد نے کہا رکھے گا وہ لفظ آنے والا ہے آپ کے اولاد نے کہا کیا کہ ہم عبادت ضرور کریں گے آپ کے خدا کی کس کے خدا کی آپ کے خدا کی وہ اور آپ کے والد ابراہیم حضرت حالانکہ حضرت یاقوب کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے دادا ہیں اور لیکن دیکھیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے قرآن میں وہ ایک آبائی ابراہیما وہ اسماعیل و افحاق اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ چچا ہے جو ہے وہ کون ہے والد ہے تو اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہے اور ان سب کے لیے اب کا لفظ ان سب کے لیے اب کا لفظ ہے تو کیا سب پر ابا کا مانا کرو گے ایسا تو نہیں ہے نا تو پتا چلا چچا کے لیے چچا کا مانا ہوگا پتا چلا اروین اب چچا کے لیے بھی آتا ہے دادا کے لیے بھی آتا ہے اور والد کے لیے بھی آتا ہے اور اسی کولما نے کہا کہ یہاں پر جو حضرت ابراہیم نے کہا وہ کال ابراہیم ابھی ہی تو ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا اور اس پر میں آپ کو ایک اور حوالہ بتاؤں علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی میں فرماتے ہیں ولبی اول الم الغفرین سنتے ابراہیم علیہ السلام حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ امام مفصن سماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا یعنی جو علماء حق ہے ان کا جمع غفیر اس بات پر متفق ہے کہ لم آدار والد ابراہیم کے آدار جو ہم کا والد نہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا دو حوالہ تیسرا حوالہ آپ حبیث سنیے کہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کا لفظ چچا کے لیے آتا ہے حضور علیہ السلام کے چچا کون تھے حضرت عباس کون تھے حضرت عباس ایک دفعہ سرکار نے بڑی جلدی حضرت عباس کو بلانے کے لیے صحابی سے کہا کیا کہا ردو علیہ ابی عباس ردو ابی ابی مانے میرے والد سے ہوتے ہیں ردو ابی عباس ترجمہ سارے لوگ یہی کرتے ہیں مکبا فکر ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ ردو علیہ ابھی اباس میرے چچا کو بلاؤ حالانکہ ابھی کا کا لفظ لفظ ہے ہے ہے لیکن معنی ہو رہا ہے کیا دیکھیے ردو علیہ ابھی ابباس تو وہاں پر لفظ ابن ہے اور معنی جو ہے کہ چچے کا ہو رہا ہے تو میں یہی ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ابن کا لفظ والد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ چچا دادا پر بولا جاتا ہے اور اس نے بے شمار علماء کرام خصوصاً امام جلابی سوٹی امام فخل راضی علامہ سعید محمود علوشی رحمتہ اللہ علیہ اور بے شمار بڑے بڑے بزرگ علماء اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ وہ سچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا آخری بات سنیے کہ میرے نبی سے بڑا تو سچا قول کسی کا نہیں ہوگا کوئی کہ میں امام راضی کو نہیں مانتا کیا کہہ سکتے ہیں نہ مانے کوئی کہے میں علامہ محمود کو نہیں مانتا نہ کوئی کہے میں امام بخاری کو نہیں مانتا نہ مانے لیکن کوئی کہے میں مصطفیٰ کے قول کو نہیں مانتا تو بھی وہ سمجھے گا کہ میں یہ لفظ کیا کہہ رہا ہوں تو آئیے میں مصطفیٰ کریم کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے تریمدی شریفی سے جب اللہ حرب العزت نے کائنات کو بنایا فجا فرقی تو اللہ نے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا جب اللہ نے کائنات بنائی اللہ نے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا پھر خیر البائلے خیر صحابہ میں نصب کے طار پر بھی تم سے آلہ ہوں اور ہسب کے طار پر بھی تم سے آلہ ہوں آپ بتائیے اگر سرکار کے والدین میں سے کوئی مشرق ہوتا تو سرکار ان پر فخر کرتے مشرق پر تو فخر کرنا ہی کفر ہے مشرق پر تو فخر کرنا ہی کفر ہے کف رہے کے بخوبی میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کے علاوہ سٹا سناتے میرا نور میں ہمیشہ پاک شکموں میں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا اپنے والد تک پہنچا ہوں اور مشرق کیسا ہے قرآن کہتا ان نظر مشرقوں نے مشرق ہے اور میرا حبیب کے ریا کہ میں ہمیشہ پاک سکموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں پتا چلا نبی پاک صلی اللہ تارا علیہ وسلما سے لے کر حضرت آدم تک جہاں سے میرے مصطفیٰ کا نور حضرت عبداللہ تک پہنچا سارے نومی اور مسلمان سے اور آج لوگ کہتے ہیں آمینہ حضرت امینا کے مزار کو تو وہ, وہ مشرق تھے اللہ تو میں ان نجدی ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مشرق ثابت کرنے کے لیے شرف ثابت کرنا ہوگا میں تمہاری ساری نجوی گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں حوالہ دے دو کہ حضرت نے یا حضرت عبداللہ نے کبھی کسی سامنے پوجا کی ہو بلکہ اس سے پہلے جو سور گزری ہے سورے نساء اور اس اس کے بعد میں تو واضح انداز میں موجود تھا اے مسلمانوں یہودیوں کو کبھی دوست مت بنانا اور سب سے پہلا دوست انہوں نے ہی بنایا تھا اللہ فرماتا ہے یہودیوں کو کبھی دوست مت بنانا یہودی تمہارے دوست نہیں ہوں گے انہوں نے کہا یہودی شریف کی سرزمین پر قدر رکھ دو جس پر مصطفیٰ نے علی کا حکم فرمایا تھا عرب کی سرزمین پر آ جاؤ خنجیر کے گوشت وہاں پر کھائے جا رہے ہیں حضرت گرانی شرابیں وہاں پر کھائی جا رہی ہیں اور وہاں پر جناؤ نبادت کے مقام کو گرم کر دیا گیا ہے حضرت گرہمی اس کو کوئی نہیں دیکھتا اور تہمت لگائی جاتی ہے نبی پاک کے گویا کے والدین کیرین پر آج تک جتنے منافقین کی ضروریت ہے جو انبیاء کرام کے والدین کو مشرک قرار دینے کے لیے بڑے بڑے توپ پہن لیں یا پورا ڈرم پہن لیں حضرات گرامی ان کے پاس آج تک کوئی دلیل نہیں کہ انبیاء کرام کے والدین میں سے کسی نے شرک کیا ہو جب دلیل نہیں تو جھوٹے ہوئے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں جو دلیل دے گا ہم مزاروں کو سونے کا بنا دیں گے یہ ساری بات جھوٹی ہے ایک بات میں آپ کو آخر میں اور کر دوں عبد العزیز جو تھا اس نے بات مشہور کی جاتی ہے عبدالعزیز نے حرم شریف میں یہ کہا تھا حالانکہ تاریخ ایک عبد العزیز نے یہاں پر عثمانی حکومت والوں کو مار کر اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ خود ڈاکو تھا اور اس نے یہاں پر قبضہ کیا آرم شریف تھا ایک بات دوسری بات حضرات محترم وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ عبد العزیز نے یہ کہا کچھ پہلے لاہور میں اخبار چھپا تھا کہ عبدالعزیز نے بریلی علما سے اور اہل سنت علما سے یہ کہا کہ کا سبوت دے, دے میں مزارات کو سونے کا بنا دوں گا میں نے کہا اس پڑی لکھی دنیا میں کتنا بڑا جھوٹ ہے عبد العزیز سے پوچھو جناب جس وقت تمہاری حکومت آئی تھی اس وقت کوئی سونے کا پہاڑ نکلا تھا یا اس وقت کوئی پیٹرول نکلا تھا جب اس وقت تم تمہاری حکومت خود کنگلی تھی تو حضرات گرانی وہ سونے کے مزارات کیسے بنائیں گے اور میں چیلنج کرتا ہوں مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمارے کس عالم کو چیلنج کیا تھا ساری جھوٹ پر بنیادیں اور صرف اس لیے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ پورن کیا ہے اور ہم نے ناموں سے مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں قربان کیا ہے دعا کیجیے اللہ ہمیں مال زر دنیا کی دولت اس کی ہرس ہمارے دلوں سے نکال دی ہمارے دلوں میں اگر محبت ہو تو بے نو مقام مصطفیٰ کی ہو مقام نبوت کی ہو ہمارا شب و روز گزرے تو انبیاء اکرام کی اسمت کا دفاع سے ہوا گزرے ہماری زبانیں اگر کھلے تو اللہ کے پیاروں کا ذکر کر دیں وہ کھلے ہماری آنکھیں اگر بند ہو تو اللہ کے پیاروں کے سائے طریق بند ہو دعا کہی اللہ رب العزت سے کہ ہم نے اللہ کے پیارے بندوں کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کے نصب کو اجادر کرنے کے لیے جو دلائل پیش کیے گئے مولا ہم نے تو یہ سکت نہیں محض اپنے جوش استضلال کے لیے نہیں اپنے جوش خطابت کے لیے نہیں محض تیرے کو اور تیرے حبیب کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رانی کرنے کے لیے مورائے کریم ہمیں ان کی سچی شوز و برکاست مستمت و متفرا مورائے کریم نے سب سے قرآن سے مقبول طافر اور دعا کیجیے رمضان ہے اور آپ ماشاء اللہ پر ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں ابھی آپ نے روزہ رکھا تھا دعا کیجیے اللہ ہر میدان میں سچ بولنے کی توفیق تھا جنگے کی چوب پر حق کہنے کی توفیق اتا فرمائے اور حق کہتے وقت اللہ رب العزت اہل حق کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مریں یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسہلی ادنائن برحمت کے یاروحمر رحمت